میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق نعت فرمائی روزوں کے فضائل کے اوپر روزوں کے فوائد کے اوپر روزوں کے ادر و ثواب کے اوپر آپ پہلے گفتگو سن چکے ہیں آج میں چاہوں گا کہ نماز کے بارے میں گفتگو ہو جائے کیونکہ نماز کے بغیر روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں نماز وہ عظیم عبادت ہے جو اسلام میں توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا درجہ رکھتی ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں ان ارکان میں سے توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاخرم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بلڈنگ پانچ چیزوں کے اوپر کھڑی ہے پہلے نمبر پہ فرمایا شہادتی اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ فرمایا پہلی چیز جس کے اوپر اسلام کی بلنگ کھڑی ہے وہ توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے باقی جن کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ نہق ہوتی ہے اور وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا تیسرے نمبر پہ فرمایا زکات ادا کرنا چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچ نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دس ہجری میں جناب ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں کچھ تعلیمات دی کچھ باتیں انہیں سمجھائیں وہ باتیں نقل کرتے ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواض سے کہا انقطع قوم من اہل کتاب کہ مواز تمہیں جس علاقے بھی میں میں بیچ رہا ہوں جس قوم کی طرف میں بیچ رہا ہوں وہ اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کسی زمانے میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں ایسے لوگ ہیں جن کی جانب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول اور نبی بھیجے تھے شہادت رسول اللہ تو سب سے پہلے جو بات تم نے ان کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلی وہ بات جس کی تم نے انہیں دعوت دینی ہے وہ کیا ہے توحید و رسالت کی گواہی میرے بھائی یہ بات دھیان سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اسلام میں سب سے پہلا واجب کیا ہے توحید و رسالت آج کئی جماعتیں کئی گروہ کئی لوگ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے نماز ہوتی ہے یا روزے ہوتے ہیں نہیں میرے بھائی سب سے پہلے توحید و رسالت ہے اگر کوئی آدمی توحید کے اوپر نہیں ہے توحید کے اقرار نہیں کرتا اس کے اچھے کام اس کے لیے مفید نہیں ہوں گے اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی اس کے روزے اس کو فائدہ نہیں دیں گے اس کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسے سے فائدہ نہیں دے گی آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دفاع کرتے رہے قدم بے قدم آپ کا ساتھ دیتے رہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے, آپ کے ساتھ چلتے رہے دشمنوں نے جب کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ابو طالب آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے لیکن یہ سب کچھ ابو طالب کو جہنم میں جانے سے بچا نہ سکا امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں یہ روایت لے کے آئے ہیں جس میں آتا ہے کہ جب ابو تعلق ہونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی آپ جلدی سے اپنے چچا کے پاس آئے کہا چچا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ دیں آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ بہا عند اللہ آپ اس بات کی گواہی دے دیں اس بات کا اعتراف کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے جب یہ گواہی آپ دے دیں گے یہ اعتراف کر لیں گے میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی سفارش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا لیکن میرے بھائیوں ابو طالب کے پاس مکہ کے نامی گرامی سردار بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے کفر کے ٹھیک دار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابو طالب سے ابو طالب اطرغ ابو الملتی عبد المطالب ہم نے تمہارے باپ عبد المطلف کے دین کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اس کے اوپر ہم گامزن ہیں اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور تم موت سے ڈرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلف کا دین چھوڑ دو گے تو ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ عبد المطلف کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں میرے بھائیو تعصب باپ دادا کا تعصب بہت خطرناک چیز ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت اپنے چچا کو دی تو شاید وہ مسلمان ہو جاتے لیکن جب ابو جہل نے یہ کہا کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے یہاں پہ ابو طالب نے پلٹا کھایا اور کہا میں فوت ہو رہا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر میرے بھائیو آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں ایک وہ دین ہے جو آپ نے اپنے باپ سے سیکھا اپنے دادا سے سیکھا اپنے چچا سے سیکھا اپنے ماموں سے سیکھا اور ایک وہ دین ہے جو صحابہ کلام رضوان اللہ علی اجمعین نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا آپ وہی دین لے کے جوان ہو گئے جو بچپن میں سیکھا تھا ابھی تک آپ نے تحقیق نہیں کی کہ جو نماز میں نے سیکھی تھی کیا یہ وہی نماز ہے جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے جو میں سجدہ کرتا ہوں جو میں رکوع کرتا ہوں جو میں وضو کرتا ہوں کیا یہ ان احادیث کے مطابق ہے جو صحابہ کلام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں یا یہ اس لیے طریقہ ٹھیک ہے یہ نماز کا طریقہ اس لیے درست ہے یہ وضو کا طریقہ اس لیے درست ہے کہ یہ مجھے میرے ابا نے سکھایا تھا کس کے ابا میں یار ہیں آپ کے ابا ان کے ابا میرے ابا ان کے ابا کس کے ابا میں یار رکھے یہ ہر آدمی یہ نعرہ لگائے کہ جو میرے ابا نے سکھایا وہی ٹھیک ہے میرا ابا غلطی کے اوپر نہیں ہو سکتا میرے بھائیو اگر یہ معیار ہے تو یہ معیار تو اہل مکہ کا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہیں وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے وہ غلط نہیں ہو سکتے نہیں میرے بھائی اب آپ جوان ہو چکے ہیں اب آپ پڑھ لکھ چکے ہیں اب آپ کو چاہیے نبی سسرم کی عادی کو کھولے بخالی شریف میں وہ عادث نکالیں جن میں صحابہ کرام نے آپ کی نماز قطر کا ہمارے سامنے رکھا ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر پڑھیں اور قرآن و حدیث سے دین کا دین کا معلومات لیں اور اپنے اس, اس ان معلومات کا جائزہ لیں جو پہلے سے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں تو بہرحال یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا چاہتے تھے توحید کا اعلان کرنا چاہتے تھے توحید کا اعتراف کرنا چاہتے تھے لیکن جب ابو جہل نے یہ کہا کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے تو ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ ابد المطلب کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں میرے بھائیو اب دین کس کا ٹھیک تھا ابو طالب کے باپ کا یا ابو طالب کے بتیجے کا کون سا دین ٹھیک تھا ابو طالب کے بتیجے کا دین ٹھیک تھا ابو طالب کے باپ کا دین ٹھیک نہیں تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ میرے چچا کو معاف کر دے آسمان سے وہی نازل ہوئی ماں کا مشرقین ولو کان الی قربا دبم اصحاب الجہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جی ہاں میرے بھائی اسی قرآن میں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اسی قرآن پاک میں یہ آیات موجود ہیں ان کو ذرا دھیان سے پڑا کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے نبی کے شیان شان نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرق کے لیے دعائے مفرت کریں چاہے وہ مشرق ان کا رشتے دار میرے بھائیو مشرق کے لیے شفاعت قبول ہونا بعد کی بات ہے شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے مشرق کے لیے جو دعائے مغفرت کی جائے اس کا قبول ہونا بعد کی بات ہے اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے ابو طالب اہل مکہ کے دین کے اوپر تھے اور اہل مکہ بیت اللہ کے متولی تھے اہل مکہ حد کیا کرتے تھے اہل مکہ عمرہ کیا کرتے تھے اہل مکہ منا میں جایا کرتے تھے ہادیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور ابو طالب تو ان سب سے منفرد تھے ان سب سے ممتاز تھے ابو طالب تو قدم بے قدم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے لیکن میرے بھائیوں کیا یہ دفاع کیا یہ کوششیں کیا یہ محبت بتیجے سے ان کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچا سکی نہیں بچا سکی اس لیے میرے بھائیو پہلا نمبر کس چیز کا ہے توحید کا ہے اور پھر رسالت کا ہے اس کے بعد اگلا مرتبہ کس کا ہے نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواد بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا کیا کہہ رہے ہیں مواز تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو یہودیوں عیسائیوں کے پاس جا رہے ہو سب سے پہلی دعوت جو تم نے پیش کرنی ہے وہ کیا ہے توحید و رسالت کی دعوت ف عن اطاء اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اگر وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیں پھر تم نے انہیں کہنا ہے فلیہات ولی <وَلَيْلًا> پھر تم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں یہاں پہ غور کیجئے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اگر توحید و رسالت کی بات مان لیں تب تم نے ان کو نماز کی دعوت دینی ہے اگر وہ توحید و رسالت کی بات نہ مانیں تو پھر نماز کی دعوت دینی ہے پھر کوئی ضرورت نہیں ہے پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے یہاں میر وہ لوگ شرک کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کے بھی قبروں کو پوج رہے ہیں کلمہ پڑھ کے بھی قبر والوں سے بیٹے مانگ رہے ہیں کلمہ پڑھ کے بھی قبروں کے سامنے رکوع و سجود کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کے بھی قبر والوں کے نام پہ منتے مانتے ہیں ان کے نام پہ نظر و نیاد دیتے ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں نماز کی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں روزوں کی نہیں میرے بھائی قبر پرستی سے پہلے انہیں بچائیے پہلے انہیں شرک سے بچائیے پہلے انہیں توحید کی دعوت دیجیے پہلے انہیں رسالت کی دعوت دیجیے نماز کا نمبر بعد میں ہے آپ اس کو نماز پہ لگا لیں وہ پانچ ٹائم نماز پڑھتا رہے تحجد پڑھتا رہے اشراک پڑھتا رہے چاس کی نماز پڑھتا رہے سنتیں پڑھتا رہے نوافل پڑھتا رہے اس کو کیا فائدہ اس محنت کا جب تک کہ توحید نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو اس معاملے میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے میرے اور آپ کے رشتہ دار میرے اور آپ کے محلے دار میرے اور آپ کے پڑوسی جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں میرے اور آپ کا فرض ہے انہیں اس جرم سے بچانا اس گناہ سے بچانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مواز سے کیا کہا اگر توحید و رسالت کو اقرار کر لیں تب ان کو بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور ہمارا آج کا موضوع کیا ہے میرے بھائیوں نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواز سے کہہ رہے ہیں کہ مواز اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اب کون سی بات نماز کی ف عل اقل کا اگر پانچ وقت نماز پڑھنے کی بات وہ مان لے فع تب ان کو یہ بتانا ہے ان اللہ افترض عليهم تو رد الفقر تب تم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکات واجب کی ہے یہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقرا کے اوپر تقسیم کر دی جائے گی فعن اطاء لکھا اگر وہ یہ بات بھی مان لے فرمایا پھر تم معادی یاد رکھو فعیا کا وکرا امام لیتے ہوئے ان کے اچھے اچھے مہنگے مہنگے مال سے بچنا ایسا نہ ہو کہ تم کوشش کرو زکات میں سب سے اچھا مال لوں زکات میں سب سے اچھا جانور لوں زکات میں, اچھا میں سب سے اچھی فصل اور کھیتی لوں نہیں درمیانہ مال لینا ہے نہ گٹیا نہ بہت عمدہ اور پھر جناب مواز سے کہا وتقیدہ وطل مغلوم مظلوم کی بدعا سے بچنا مظلوم کی بدعا سے بچنا کیا مطلب کسی کو اوپر ظلم نہ کرنا اگر کسی کے اوپر ظلم کرو گے اور اس نے بدعا دے دی تو یاد رکھنا فعن نہا لئی سبئی نہا وبئی حجاب اللہ اور مظلوم کی بدعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے سیدھی اوپر جاتی ہے مظلوم کی بدوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماں کوئی پردہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی حجاب نہیں ہے مظلوم کی بدوا سیدھا آسمانوں کی جانب جاتی ہے سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے برحال میرے بھائی میرے یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے سے کہ اگر وہ پانچ وقت نماز پڑھنے کی بات مان لیں تب ان سے زکوٰۃ کی بات کرنی ہے توحید و رسالت کی بات مان لیں تب نماز کی بات کرنی ہے نماز کی بات مان لیں تب زکات کی بات کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید و رسالت کے بغیر اور نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے نماز کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائی اور اللہ تبارک و نے نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار تاکید کی ہے بار بار نماز پڑھنے کے بارے میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی نماز کے احکام سے بھری پڑی ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا کفر کی طرح منسوخ کیا ہے آ فرماتے ہیں ان نبئی ردولی وبئی نشر کی وقفری ترکلا فرمایا مسلمان کے مابین اور کفر و شرک کے مابین جو دیوار ہے وہ کیا ہے نماز جب تک انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ اسلام میں ہے وہ ایمان میں ہے وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے اور جو نماز تر کر دے نماز نہ پڑھے فرمایا وہ دیوار گر جاتی ہے جو اسلام اور کفر کے مابین قائم ہے پھر وہ اسلام کے بجائے کفر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے